لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنجل إليكم من ربكم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر بن أبي عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسع وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول صديبا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 باب الرجائی مع الخوف یہ باب ہے کہ ایمان اور عبادات امید اور خوف کے ساتھ ہوں امید سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اس کی محبت اور رضا کے حصول کی امید جنت کی امید اور خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کے غصے کا ڈر اور خوف اس کے غضب کا اس کی ناراضگی کا اور اس کے عذاب علیم کا ڈر اور خوف یہ دو کیفیتیں ہمیشہ بندے کے ساتھ ساتھ رہنی چاہیے اس کے ایمان کی سلامتی کے لیے اور اس کی عبادت کی صحت کے لیے چونکہ عبادت جو بھی ہو جیسے نماز ہے حج ہے روزہ ہے جکوات کی ادائیگی ہے ہر قسم کی عبادت تین ارکان پر قائم ہے ایک رکن محبت دوسرا خوف اور تیسرا رجا یعنی امید عبادت اللہ تعالیٰ کی کمال محبت کے ساتھ ہو اس میں کوئی جبر نہ ہو کوئی اکراہ نہ ہو کسی مخلوق کے ڈر سے عبادت نہ ہو بلکہ شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اس عبادت سے محبت ہو اور اسی طرح خوف کا پہلو اور امید کا پہلو بھی ساتھ ساتھ قرآن حکین نے اپنے آغاز میں ان تین ارکان کو پیش کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے جو عالمین کو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو پالنے والا ان کو کھلانے والا پلانے والا پہنانے والا اضا بعزت ہے اور وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے اور یہ عقیدہ کمال محبت کا مظہر ہے جو ذات کھلاتی ہے پلاتی ہے پالتی ہے جو پیدا کرنے والی ہے یقیناً وہ ہر قسم کی محبت کی مستحق ہے تو اللہ رب العزت رب العالین لہذا تمام تر محبتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے الرحمن الرحیم بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا تو جو ذات انتہائی مہربان ہو انتہائی رحیم ہو تو اس مہربانی اور رحمت کی امیدیں یقیناً قائم ہوتی ہیں اور بندے کو اسی ذات کے ساتھ ساری امیدیں وابستہ کرنی چاہیے جو ذات رحمان و رحیم ہے اور مالک یوم الدین وہ مالک ہے یوم حساب کا یوم جزا کا یوم سزا کا اور بڑا ہی بھاری اور بوجھل دن ہے جو آنے والا ہے اور اس دن کا اللہ مالک ہے وہ اکیلا ساری کائنات سے حساب لے گا اور بڑا ہی شطیل اور بہت شدید اور مشکل دن ہے وہ کئی فتح تقوی ان کو فرتوں یومن جس دن کی دہشت کو اور ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا ان اولا یحبون وہ یگ رونا و راحم یومن یہ لوگ کیا ہو گیا انہیں دنیا کی محبت پالے بیٹھے ہیں اور آگے آنے والا دن جو یوم ستیل ہے بہت بھاری دن ہے اسے فراموش کیے بیٹھے ہیں یہ اللہ رب العزت اس دن کا مالک ہے اور وہی جزا اور سزا کے حکام اور عوامر نافذ کرے گا تو پھر یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا خوف ہمارے دل میں ہو کیونکہ وہ اس مشکل ترین دن کا مالک ہے جس دن کا بخور بھی بڑی توڑ پھوڑ کے ساتھ ہوگا دنیا پوری ٹوٹ پھوڑ پور کا شکار ہو جائے گی کیا آسمان اور کیا زمینیں اور کیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اس کا بخور ہی بڑا ہولناک ہے جب لوگ اور فرشتے بھی میدان محشر کی طرف بڑھیں گے تو فرشتوں کی زبانوں پر ہوگا سبحانہ کا عبدنا کا حق عبادت ہے اس مشکل دن کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے اور نبی اسلام کی حدیث ہے لو ان رجلن الرگی جر علاج ہی یوم یوم یوم تو ہرا یوم القیم ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی اپنے چہرے کے بل گھسیٹا جائے اور بڑھاپے میں اس کی موت واقع ہو اور مرتے دن تک اس کو گھسیٹا جائے اور یہ سارا عمل فی مروات اللہ اللہ کی نظا میں ہو پیدا ہوتے ہی اللہ کی رضا کیلئے شہرے کے لیے اسے چہرے کے بل کا سیٹا جائے اور موت آنے تک اور موت بھی بڑھاپے میں آئے اسے مسلسل کا سیٹا جائے اللہ کی رضا میں اللہ کی راہ میں تو قیامت کے دن کو دیکھ کر قیامت کے منظر کو دیکھ کر وہ اپنی اس عظیم نیتی کو حقیر جانے کا کہ میں زندگی میں کچھ نہ کر سکا یہ آج کا بھاری دن تو اتنا شکیل ہے کہ یہاں کامیابی کے لیے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت ہے اور میں تو کچھ نہیں کر سکا تو وہ اللہ اس دن کا مالک ہے اور یہ اس عمر کا متقاضی ہے کہ اس کا خوف ہمارے دل میں ہو تو عبادات کی یہ دین ارکان ہے ہر عبادت محبت کے ساتھ ہو خوف کے ساتھ ہو اور رجا یعنی امید کے ساتھ ہو عبادت اگر صرف محبت پر ہو اور خوف اور رجا نہ ہو تو یہ عبادت ناقابل قبول ہے یہ تصور صوفیا کا تصور ہے جو صرف محبت کی بنیاد پر عبادت کے قائل ہیں وہ رابعہ کا قول یہ جی صوفی حضرات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر اس کی عبادت کرتی ہوں اس کے عذاب سے ڈر کی بنیاد پر نہیں اور نہ اس کی جنت کے تما کی بنیاد پر یہ تو خود غرضی ہو جائے گی نہیں اس کی یہ سوچ بالکل باطر ہے اس نے جہنم بنائی اور جہنم سے ڈرایا اس کا اگر ڈر نہ ہو تو پھر اس جہنم کے ذکر کا کیا مقصد ہے اور جنت بنائی اور خوشخبریاں دی ہمیں اور اس کے حصول کا شوق اور تما نہ ہو تو پھر جنت کے ذکر کا کیا فائدہ ہے تو عذاب اس لیے بتایا گیا تاکہ اس کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور جنت اس لیے بتائی گئی تاکہ اس کی رجا اس کی امید اور اس کی طلب اور اس کی حرف ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو عبادت کی بنیاد اگر صرف محبت ہو اور امید اور خوف نہ ہو تو یہ باطل قسم کا تصوف ہے اور دنیا کا سب سے گندہ نظام صوفیوں کا نظام اسی طرح عبادت اگر صرف خوف کی بنیاد پر ہو تو یہ خارج فکر جو کسی بھی گناہ کے مرخک بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کا جہنمی قرار دیتے ہیں ان کے پاس رجا کے محسوس نہیں ہیں یا ان کو مانتے نہیں ہیں صرف خوف کے نصوص پر تقیا کیے ہوئے ہیں تو اگر خالی خوف ہی خوف ہو اور دنیا کو صرف خوف میں مبتلا کیا جائے تو یہ وہ خارجی سوچ ہے جس بنا پر خوارج کو اتنی صف وعیدیں سنائی گئی اور دی گئی نبی السلام کی حذیذ ہے الخوارج ہم ناری کے خارجی جہنم کے کتے ہیں اور خارجی اگر قتل ہو جائے تو فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے گندا مقدول ہے اور خارجی کسی کو قتل کر دے تو فرمایا کہ سب سے بدترین قاطل اور اسی طرح اگر عبادت اور ایمان کا انحصار صرف رجا پر ہو صرف امید پر ہو اور خوف نہ ہو تو یہ عبادت بھی باطل ہے اور ناقابل قبول ہے یہ مرجیا کا تصور ہے جو خالی کلمے کے اقرار کو جنت کے حصول کے لیے کافی سمجھتے ہیں نہ عمل کی ضرورت ہے اور نہ گناہوں کے ارتکاب کا خوف ہے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے تو کسی گناہ کا نقصان نہیں لیکن ایک مومن موحد جس کا تعلق اہل السنہ عہد الحدیث سے ہو اس کی ہر عبادت ان تین ارکان پر قائم ہے ایک محبت کا رکن دوسرا خوف اور تیسرا رجا علامہ امن قیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی ایک عمدہ مثال دی کہ جو بھی شراط مستقیم کا سالک ہے چلنے والا ہے اس کا سفر اللہ تعالی کی طرف جاری و ساری ہے تو اس کی مثال ایک پرندے کی ہے جس پرندے کی اڑان جاری ہے اس سالک اور اس عمل کرنے والے کی طور پرندے کا منہ ہوتا ہے اور دو پر ہوتے ہیں اور یہی ایک متقی اور مومن انسان کی مثال ہے اس کی عبادت محبت کے رکن پر قائم ہوتی ہے اور خوف اور رجا کے تو پرندے کا منہ جو ہے وہ بر مقام محبت ہے اس کے جو دو پر ہیں ایک پر خوف اور دوسرا رجا کے مقام پر ہیں اور پرندے کی اڑان ان تینوں چیزوں کی صحت پر قائم اس کا منہ اگر کاٹ دیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی پھر اڑان کہاں کی اسی طرح ایک مومن کی عبادت میں اور اس کے ایمان میں اگر محبت نہ ہو اس کی عبادت بالکل مردہ اور ناقابل قبل پرندے کے پر کاٹ دیں تو پھر میں اڑنے کے قابل نہیں رہے گا اور بہت جلد کسی شکاری کی پکڑ میں آ جائے گا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو مومن کی عبادت بھی پرندے کے ان دو پروں کی طرح قائم اور جاری رہتی ہے ایک خوف اور دوسرا رجاع ایک پر ہو دوسرا نہ ہو تو پرندہ اڑ نہیں سکتا محبت کا رکن تو موجود ہو لیکن خوف کا نہ ہو تو وہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی اور اس کے برعکس اگر خوف کا رکن موجود ہے محبت کا نہیں یا محبت کا رکن موجود ہے خوف کا نہیں یا دونوں ہی رکن موجود نہیں ہے تو وہ عبادت بالکل بے سود بیکار اور قابل قبول ہے تو ایک مومن کی زندگی انہی اصولوں پر قائم اور اس کا ایمان ہمیشہ خوف اور رجا کی کیفیتوں کے درمیان رہنا چاہیے تاکہ اس کا ایمان بھی قابل قبول ہو اور اس کی عبادات بھی قابل قبول ہو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں ان اصولوں کو بار بار ذکر کیے ایک مقام پر بہت سے انبیاء کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور سعدی فرمایا کہ ان نہ ہوں کانوں جو سارے اغون فل خیرات نہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے اور ہمیں پکارنے والے ہماری عبادت کرنے والے ان دو بنیادوں پر راغبا رغبت کی بنیاد اور راہبہ خوف کی بنیاد ان خوف اور امید خوف اور رغمت اللہ کے عذاب کا خوف اور جنت کے حصول اور اس کی طلب کی امید ان دو بنیادوں پر ہماری عبادت کرتے ہیں یہ انبیاء کرام تو ان کی عبادت کا محور یہ خوف اور ہے اس طرف متقین اور صالحین ان کی عبادات کی بنیاد بھی یہ دو چیزیں ہیں تازا جافا جنوب من المزاج یز رہوں ربا ہوں خوف کہ ان کے پہلو راتوں کو جزا ہوتے ہیں بستروں سے اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خوف و وسما اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا امیدوار بن کر اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے جنت کی طلب کی امید ہوتی ہے اور اس کے عذاب کا خوف ہوتا ہے ایسے لوگوں کی بنیاد اور ان کا اجر کیا ہے فرمایا کہ فلاں تعالیم نفسما قرت آئے گا کوئی انسان نہیں جانتا فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا یہ ان کا خلا اور ازر ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عبادت چھپا ڈالی رات کی تاریخی میں عبادت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے ادر کو چھپا دی اور فرشت تک نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کیا دے گا اور کیسے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا اگر آپ غور کریں سائے کریمہ پر تو ان متقین نے حقیقت تین چیزیں چھپا رکھی ہیں جس کا اظہار وہ لوگوں پر نہیں کرتے ایک رات کا قیام جو اپنے کمرے کی تاریکی اور تنہائی میں کرتے ہیں اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دیتے اور دو عمل اور ہیں خوف و مسمار ایک خوف دوسرا رجا اور امید یہ دونوں کیفیتی بھی انسان کے دل میں پوشیدہ ہوتی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دل میں مخفی ہے اور اس کی رحمت کی حرف اور تما اور لالچ اور اس کی رغبت بھی دل کے اندر مخفی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے لیے جو چھپا کر وہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاح دیا کہ ان کے اجر و ثواب کو چھپا لیا کیونکہ انہوں نے اپنے قیام العل کو چھپایا اور ان دو بنیادوں کو بھی دل میں چھپا رکھا ہے اس کے عذاب کے خوف کو اور اس کی رحمت کی طلب کو تو ان اصولوں پر اپنی ایمان کی زندگی اور اپنی عبادات کو قائم رکھو اب اس کی عملی صورت کیا ہے جنہیں ایک انسان یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے اور اس کی رحمت کی امید اور رجا ہے ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں محض دعوے سے ثابت نہیں ہوں گی ایک انسان اس کو کیسے ثابت کرے گا کہ اس کو واقع اللہ کے عذاب کا خوف ہے اور اس کی جنت کی طلب اور حرص ہے اس کی عملی صورت کیا ہو سکتی عملی صورت یہ ہے نمبر ایک خوف اگر واقعی اس کے دل میں اس کے عذاب کا خوف ہے تو ایسے کام نہ کرے جو اس کو اللہ کے عذاب میں جھونک دے شریعت متحرہ نے بہت سے گناہوں کی سزا ذکر کی ہے کہ ان کی سزا جہنم کا عذاب ہے تو اگر آپ کے دل میں خوف ہے اور سچا خوف ہے تو ایسے کام آپ کیوں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں مثلا کفر ہے شرک ہے بدرت ہے زناکاری ہے شراب نوشی ہے سود خوری ہے ان تمام گناہوں پر جہنم کی وعید موجود ہے اور جس انسان کو یہ وعیدیں معلوم ہوں وہ ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا اگر وہ کرے گا تو اس کا معنی یہ کہ اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تو اس کا ایمان کیسے مرتب ہوگا اور اس کی عبادات کیسے مرتب ہوں گی جو بڑا اہم رکن ہے عبادات کی قبولیت کا یعنی خوف کا ہونا وہ تو موجود نہیں اس کے اندر یہ سبق خوف کی علامت ہے کہ ایک انسان اللہ کے عذاب سے واقعی ڈرتا ہے اور ڈر کر ایسے گناہ نہیں کرتا جو سے اس عذاب میں جھونک دیں عذاب کا ڈر بھی ہو اور گناہوں کا ارتکاب بھی ہو یہ دو متضاد امور ہیں ایک انسان کو اگر معلوم ہو کہ مرنے کے بعد مجھے ایک دیکھنما برتن میں ڈال دیا جائے گا جس کا پیٹ بہت بڑا ہے اور منہ تنگ اور اس میں مجھے عذاب دیا جائے گا اور یہ عذاب کس کو دیا جا رہا ہے نبی اسلام نے پوچھا جبیل امین سے منحا اولا یہ کون لوگ ہیں اس برتن میں جل رہے ہیں اور چیخ چلا رہے ہیں برہنا جبریل امین نے فرمایا کہ ہا اولا زبانی و یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو دنیا میں جناح کا ارتقاب کرتی تھی اب ایک شخص کو یہ وعید معلوم ہو اور اس کے دل میں عذاب کا خوف بھی ہو وہ یہ کام کرے گا ایک شخص کو معلوم ہو کہ مرنے کے بعد اسے آگ کا عذاب تو ہو گئی مگر ایک اضافی عذاب یہ ہے کہ ایک ہاؤس میں اس کو ڈال دیا جائے گا جس میں خون کی رنگت والا کھولتا ہوا پانی یا تیل ہوگا اس میں ان کو جلایا جائے گا کناروں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اگر وہ اس تالاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے ان کو منہ میں پتھر بسڑ کر انہیں دوبارہ اس تالاب میں دھکا دے دیں گے اور وہ کیا تک کسی میں جلتے رہیں گے سر بخاری کی عزیز جبیل امین نے پوچھا جب امین سے رسول اللہ صاحب نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ یہ سود خور کہ ایک شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس کے دل میں عذاب کا خوف ہے اور اس گناہ کا بھی انتخاب کرے سود بھی کھائے سودی کاروبار میں ملوث ہو تو اس کا یہ خوف سچا ہے یا جھوٹا ہے تو خوف جو ایمان اور عبادت کا رکن ہے صدق خوف کی علامت یہی ہے کہ جس چیز کا ڈر ہے اس چیز کے متعلق جو امور ہیں گناہ ہیں اور معصیتیں ہیں یکسر ان کو چھوڑ دو ورنہ اس ڈر کا فائدہ کیا اسی طرح رجاور امید جنت کی امید اللہ تعالی کی رحمت کی امید صدق رجا کی علامت کیا ہے کہ بندہ کتاب و سنت میں دیکھے کہ میں اس رحمت کو کیسے پا سکتا ہوں جنت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور پھر وہ ویسے عمل شروع کر دے کہ صدق رجا ہے اگر دل میں امید تو ہے لیکن نیک عمال نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا تو اس کی امید جھوٹی ہے صرق رضا کی علامت یہ ہے کہ جنت اور رحمت کے حصول کے لیے جو قواعد ہیں جو اعمال کتاب و سند نے ذکر کیے ان کی پوری طرح پابندی اختیار کر لے تو یہ دو دونوں بنیادیں رجا اور خوف کی ان دونوں بنیادوں کی سچائی جو ہے نقطوں پر قائم اور ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں ضروری فلاحی امن و مکر اللہ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ اللہ تعالی کے خوف سے کون لوگ بے خوف ہیں اللہ کی تدویوں سے اس کی پکڑ سے کون لوگ بے خوف ہیں وہ لوگ جو خسارہ پانے والے جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں تو کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ اس طرح رحمت کا معاملہ وہ امید بھی سچی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور میں یق ن تو میں رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہیں جو گمراہ ہوں. لا یہی اس میں کوم القوم کافرون اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہیں جو کافر ہیں تو اس کا مانا مایوسی بھی کفر ہے اور بے خوفی بھی کفر ہے خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے اور اس خوف اور امید کی علامتیں ہم نے واضح کر دی امام بخاری کا یہ باب بڑی اہمیت کا حامل باب الخوف باب الرجائی مع الخوف امید خوف کے ساتھ ساتھ یہ بندے کی پوری زندگی کا توشہ اس کو ان گناہوں کو بخشنے والا ہے یہ قواعد ایمان اور عبادت کی صحت کے تعلق سے آپ کو فراہم کیے گئے تو عبادت کے تین ارکان سمجھ لو اور ان کو اپنا لو رکنے محبت محبت کس کی اللہ تعالیٰ کی اور اس عمل کی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی محبت بھی آپ کے دل میں موجود ہو روزہ رکھ رہے تو روزے کا عمل کسی جبر و اقرا پر نہ ہو بلکہ اس عبادت کی محبت سے آپ کا دل بھرا ہو اور جس ذات کے لیے وہ عبادت اس کی محبت میں دل میں موجود ہو یہ محبت کا رکن اور پھر امید اور رجا کا کہ میں عبادت کیوں کر رہا ہوں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے میں جانتا ہوں کہ نماز اگر نہ پڑھی تو جہنم میں جھونک دیا جاؤں گا اور نماز اگر پڑھی تو گناہوں کی بخشش جنت کا حصول اس کی رحمت کا حصول اور اس کی محبت کا حصول ممکن ہوگا تو اسی طرح اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ طے کرے فرمار رحمۃ اللہ کا قول ہے جی رحمۃ بہت بڑے محدود فقیر ان کا قول ہے قرآن آیت اشد علیہ من لفت مایا شعین والانجیل وما کو میں من ربکم کہ قرآن پاک میں اس سے سخت آیت کوئی نہیں میرے نزدیک آیت کریمہ جو پیش کر رہا ہوں میرے لیے یہ سب سے سخت آیت ہے اس سے سخت آیت کوئی نہیں اس سے شدید آیت اور کوئی نہیں کون سی لسط مالا شعیل حتیم تو انجیل اس وقت تک تم کچھ نہیں کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل اور جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا اسے قائم نہ کر لو اس وقت تک تم کچھ نہیں تورات کو قائم کرنے کا حکم یہود کے لیے تھا اور انجیل کو قائم کرنے کا حکم نسوارہ کے لیے اور وہ ضلع میں ربکم یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تمہاری طرف جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا جب تک اس کو قائم نہیں کر لیتا تم کچھ نہیں پائے کریمہ اتنی سخت کیوں ہے کیونکہ اس میں ایک ایسی بات ہے جو بڑی خوفناک ہے مانا جب تک پوری کتاب و سنت کی اللہ کی وحی کی تم تنفیذ نہیں کر لیتے اپنے جسموں پر اور اپنے قلب و ابدان پر قلوب و ابدان پر اس وقت تک تم تم نے کچھ نہیں کیا تم کچھ بھی نہیں ہے یہ خوف کا پہلو اور اگر کتاب اللہ کو اپنا لیں اور اللہ تعالی کی وہی کا حق ادا کریں تو پھر سب کچھ ہے یہ امید کا پہلو تو اس آیت گریما نے دونوں ارکان کو جمع کیا اگر وہی الہی کی تنفیذ ہوگی اس کی حدود کا نفاذ ہوگا اور جو اللہ تعالی کے مہارے میں ان سے اجتناب ہوگا یقیناً یہ بات اللہ کی رضا کا باعث ہوگی اور تمہیں سب کچھ ملے گا سارے وعدے پورے ہوں گے یہ رضا کا پہلو اور اگر تم نے کتاب اللہ کی تنفیذ نہ کی اور وہی الہی کو پسے پوچھ ڈال دیا تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو. کوئی خیر نہیں اللہ کی رحمت کا حصول ممکن نہیں تو آیت کریمہ مظاہر و دونوں چیزوں کو جمع کیے ہوگئے آیت کا ظاہر یہ ہے کہ اگر اللہ کی وہی کی تنفیذ نہ ہوئی کچھ بھی نہیں اور اس کا مفول میں مخالف یہ ہے کہ اگر وحی اللہ کی تنفیذ کر لی عمل کر لیا اپنا لیا اسے قبول کر لیا تو ہر قسم کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں محبتیں اور جنت کے وعدے میں حاصل ہو جائیں گے تو اس آیت نے خوف اور رجا دونوں کیفیتوں کو پیش کیا اور یہ ایک مومن کے ایمان کی اور اس کی اس زندگی کی جو شریعت کے زیر سایہ گزار رہا ہے یہ اس کی شان اور اس کی کیفیت ہے کہ وہ محبت اور خوف و اجا کی بنیادوں پر اور ارکان پر قائم ہو. آگے امام بخائی رحمہ اللہ ایک حدیث لائے جس کے راوی محدث امت ابو حریرا رضی اللہ عنہ ہوئے. تو بات ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالہ ان اللہ یوم خالہ یوم میں تو رحمت اللہ تعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو سو رحمتیں پیدا کی اللہ نب العزت نے سو رحمتیں پیدا کیں بہو اس اکمت رحم ان میں سے ننانوے رحمتیں اللہ تعالی نے اپنے پاس روک لیں وہ فی رفیع خلق ہی کھل اور اپنی پوری مخلوق میں ایک رحمت اتار دی ایک حدیث میں ہے کہ کل رحمت سمائی بل والارض ہر رحمت جو ہے اس کا حجم کتنا بڑا ہے آسمان سے زمین تک اور یہاں آسمان کا تعین نہیں کون سا آسمان آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی رحمت کی وسرت کو دیکھتے ہوئے کہ ساتھ میں آسمان سے لے کر جو سب سے اوپر ہے ساتویں زمین تک جو بیچ کا خلا ہے اس پورے خلا کے برابر ایک رحمت ہے اور ایسی سو رحمت اللہ نے پیدا کی جن میں سے ننانوے رحمتیں روک لی اور ایک رحمت اپنی مخلوق میں اتار دی اب مخلوقات میں جو بھی آپس کی محبت کے معاملات ہیں پیار کے معاملات ہیں وہ اسی ایک رحمت کے تحت چل رہے ہیں اور قیامت تب چلتے رہیں گے اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت اسی رحمت کو ان ننانوے رحمتوں میں شامل کر لے گا اور پھر روز قیامت ان سو رحمتوں کے ساتھ اپنی مخلوقات کے ساتھ معاملہ فرمائے گا یہ جاننا ضروری ہے اس رحمت سے کیا مراد ایک رحمت اللہ تعالی کی صفت اور ایک یہ رحمت جو اللہ نے پیدا کی ظاہر ہے کہ یہ مخلوق ہے اور اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے تو اس کا رحمان الرحیم ہونا رحمتیں فرمانا اس کی ذات کا یہ مخلوق نہیں ہے اور جو سو رحمتیں پیدا کر دیں وہ اس کی مخلوق ہے تو ان دونوں کی میں فرق کرنا ضروری وہ رحمان الرحیم رحیم ہے رحمتوں والا ہے اس لحاظ سے اس کا رحمان اور ہونا مخلوق نہیں ہے مگر جو اس نے سو رحمتیں پیدا کر کے اپنی مخلوق کے لیے رکھیں ایک زمین پہ اتار دی اور باقی نانے اپنے پاس روک کے رکھیں اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کو جو زمین پر اتاری واپس اٹھا لے گا اور ان سو میں شامل فرما دے گا میں شامل فرما دے گا اور پھر ان سو رحمتوں کے ساتھ اپنی مخلوقات کے ساتھ معاملہ فرمائے گا جو بڑا ہی وسحتوں والا معاملہ ہے وہ رحمان الرحیم ہے رحمتوں کا مالک ہے صاحب الرحمہ ہے اس لحاظ سے اس کا رحمان الرحیم ہونا اور یہ صفت مخلوق نہیں ہے اور اس نے رحمت میں پیدا کی جو پیدا کی وہ مخلوق ہیں جن میں سے ایک رحمت اپنی مخلوق میں اتار دی اور پوری دنیا میں اس ایک رحمت کے ساتھ محبتوں کے شفقتوں کے اور پیار کے معاملے ہو رہے ہیں ماں اپنے بیٹے سے پیار کر رہی بیٹا ماں باپ سے پیار کر رہا بھائی بھائی سے دوست دوست سے شوہر بیوی بی سے بیوی بی شوہر سے جانور آپس میں پرندے چرندے آپس میں پھر یہ بارشیں اتر رہی ہیں اناج پیدا ہو رہے ہیں دنیا کو شربتیں عطا کی جا رہی ہیں خزانے عطا کیے جا رہے ہیں یہ ساری رحمت اسے ایک رحمت کی تقسیم کے تحت ہے دنیا ختم ہو جائے گی رحمت ختم نہیں ہوگی اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت اسی رحمت کو واپس اٹھا لے گا اور ننانوے رحمتوں کے ساتھ جوڑ لے گا اور پھر جو قیامت کے دن اہل جنت ہیں جو لوگ کامیاب ہیں ان کے ساتھ ان رحمتوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو بڑا وسیع اس کی رحمت کا دامن ہے تو فرمایا کہ اللہ رب السنت جس رحمت کو پیدا کیا تو سو رحمتیں پیدا کی ایک اپنی مخلوق میں بھیج دی اور باقی ننانوے اپنے پاس روک لی اتنا رحمت کا معاملہ وسیع ہے بلو یا بکن رہنا لمبے اس میں نہ جن اگر ایک کافر کو ادراک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کیسی ہے اور اس کی رحمت کا معاملہ کیسا ہے تو وہ کافر بھی جنت سے مایوس نہ ہو وہ بھی جنت کی امید قائم کر کے بیٹھ جائے اگر اس کو اس کی رحمت کا ادراک ہو جائے اور اس کی رحمت کے مقام کا علم ہو جائے معرفت ہو جائے تو ایک کافر بھی جنت سے مایوس نہ ہو اس کے اندر بھی جنت کی طلب کے حرف آ جائے ولو لم الم من بالکل اور ایک مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کی حیثیت کیا ہے آزار کا مقام کیا ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو اس کے اندر جہنم کا خوف آ جائے یعنی وہ کافر جو کلمے کا منکر ہے اسے اگر رحمت کا ادراک ہو جائے تو اس کے اندر بھی جنت کی رجا اور جنت کی امید پیدا ہو جائے اور ایک مومن جو قائم اللیل اور فائم النہار ہے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے والا اور بے پناہ باتیں کرنے والا اسے اگر صحیح معنی میں اللہ کے غضب اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا تعارف ہو جائے تو وہ کبھی جہندم سے بے خوف نہ ہو بلکہ اس کے اندر بھی جہندم کا ایک خوف داخل ہو جائے کہ میں اس عذاب میں جھونک دیا جاؤں گا تو یہیں سے اس حدیث کی باب سے مطابقت ہے کہ دو جملے جو آخر کے ہیں پہلا جملہ رجا پر قائم ہے کہ اس کی رحمت ایسی ہے کہ اس کا ایک کافر پر علم ہو جائے تو اس کی اس کے اندر بھی جنت کی رجا پیدا ہو جائے اور دوسرا جملہ خوف کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک مومن کو اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تعارف ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈر جائے اور وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس عذاب میں جھونک دیا جاؤں گا تو یہ المان و بین الخوف پر رجا کہ ایک مومن کا ایمان ہمیشہ ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے نہ صرف خوف ہو رجا نہ ہو اور نہ صرف رجا ہو اور خوف نہ ہو بلکہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ ہوں امیر عمر خطاب عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو نادا من السما اگر آسمان سے یہ نظا کہ کیا بندو تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے سوائے ایک وہ جہنم میں جائے گا لخذ تو انا فونا آنا ہوا تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک میں ہی ہوں تو جہنم میں جائے گا اور اگر آسمان سے نزا آئے کہ بندو تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک کے وہ ایک جنت میں جائے گا لا رجو تو اناخونا ہوا تو مجھے امید ہوگی کہ وہ ایک میں ہی ہوں یہ ہے خوف اور رجا کی کیفیت اس کے کی عذاب کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی امید ہو اور پوری جو زندگی کا سفر عبادت ہے وہ ان دو ارکان پر قائم رکھ کر چلے جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عذاب کی آئسیں آئیں کہ نبی اسلام کی حادیث آئے تو اس کے اندر عذاب کا خوف پیدا ہو جائے اس معرفت کو حاصل کر کے وہ عذاب کے خوف میں گھر جائے اور اگر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کا ذکر آ جائے تو اس کا دل رجا کی کیفیت سے بھر جائے اور اس کے دل میں اس رحمت کے حصول کی امید اور رجا پیدا ہو جائے اور یوں ہی زندگی کا سفر اس کا جاری رہے خوف اور رجا کے ساتھ اور نبی اسلام کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مومن کا جو سفر آخرت ہے دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا جانا رضا کے ساتھ ہو اس کی رحمت کی امید کے ساتھ ہو فرنا حدیث قبضی میں نبی اسلام فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے انا ظن اقدی بھی میں اپنے بندے کے جو میرے بارہ میں گمان اس کا ہے اس کے ساتھ ہوں جو, جو گمان لے کر آئے گا ویسا فیصلہ کر دوں گا اگر وہ دنیا سے نکلا میری رحمت کے گمان کے ساتھ رحمت کی امید کے ساتھ تو اس کو رحمت عذا فرما دوں گا اور اگر دنیا سے نکلا میرے عذاب کے گمان کے صرف عذاب ہی عذاب کا خوف ہے تو اس کو عذاب میں جھونک دوں گا کہ پوری زندگی رجا اور خوف کی عکاسی کرے مگر عمر عزیز کے آخری لمحات میں اس کے سامنے اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر ہو اور رجا اس کے دل میں قائم ہو جائے پیوست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا تو اس کا جو معاملہ رحمت کا ہے وہ عدیم الشان ہے اور جو عذاب کا ہے وہ بھی انتہائی محیب اور خوف کن ہے اس کی رحمت اگر متعادی ہو تو ایک فائشہ عورت کو جنت میں داخل کر دے ایک کتے کو پانی پلانے کی بنا پر اور اس کے عذاب کی اگر مشیت اور حکمت ہو تو ایک بندے کو صرف ایک ہی گناہ پر جہنم میں ڈال دے جیسے بلی والی عورت کو جس نے بلی کو باندھ دیا اور وہ بھوکی مر گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا اور علیہ اسلام کی حدیث ہے کہ بلی بھی ساتھ ہی موجود ہے اس کے اور اس کو مسلسل نوچ رہی ہے تو اس کی رحمت اور اس کے عذاب کا معاملہ ایک نیکی پر جنت کا فیصلہ فرماتا ہے اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا قیامت کے دن ایک ہی عمل پر ایک ہی نیکی پر ایک بندے کے ننانوے گناہوں سے بڑے ہوئے دفاتر معاف ہو جائیں گے کہ اس کی رحمت کی وسعت کا معاملہ ہے جس میں بندہ ہمیشہ اپنی امیدیں و رکھے اور امیدیں قائم رکھے لیکن اس کے ازار سے بے خوف نہ ہو اس کے عذاب کا اور اس کی جو وعید ہیں جو اس کا غید اور غضب ہے اس سے قطع بے خوف نہ ہو بلکہ دونوں کیفیتیں اپنے ایمان کے ساتھ شامل رکھیں اور اپنی عبادات کا سفر انہی کیفیتوں کے ساتھ بھرپور ہو اس کی رحمت کی امید اور طلب ہو اور اس کی عذاب کا خوف ہو اور اس کی عذاب کی شدت کا ڈر اور خوف ہو تو یقیناً یہ چیز بندے کی کامیابی کا ذریعہ اور باعث بنے گی تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں آج بارک اللہ فیق